بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام وسلم سید والمرسلین امام المتقین، النبیین خواتمین ومولانا محمد وعلى و اصحب اجمعین شیخ فرید الدین عطا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت گزری ہیں اولیاء الزام میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے شریعت و طریقت ہر لحاظ سے آپ کی حیثیت جو ہے وہ ایک چراغ جیسی ہے کہ جس کی روشنی آج تک جو ہے وہ قائم اور دائم ہے آپ کے یہاں بڑا اعلیٰ اونچے درجے کا تصوف اخلاق اور آپ کے اوثاف عالیہ جو ہیں وہ ایسے کمال کے ہیں کو ان کو بیان کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے آپ نے مختلف سالکین کی تربیت کے لیے بڑے خوبصورت قسم کی چیزیں جو ہیں وہ تحریر کی ہیں جس میں ایک آپ کی نظم ہے جس کا نام ہے پنتھ نامہ فارسی کا کلام ہے اور اس کو آج انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں آپ کی اور بھی بہت سی خوبصورت تصانیف ہیں اور تالیفات ہیں لیکن اس وقت ایک ہم نے اس لیے رکھی ہے کہ یہ سالکین کی تربیت کے لیے اس میں بڑا خوبصورت مواد جو ہے وہ آپ نے اکٹھا کیا ہے آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا مثال جو ہے وہ آپ شہید ہوئے تھے تاتاریوں کے جو ساتھ جنگ و جدل ہوا تھا اس کے اندر اپنے مریدوں کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے آپ شہید ہوئے اور جس تاتاری نے آپ کو شہید کیا تھا بعد میں جب اس کو پتہ چلا کہ ایک ایسی کمال شخصیت ہے تو وہ نہ صرف کہ مسلمان ہو گیا بلکہ اس نے پھر باقی ساری عمر جو ہے وہ ان کی قبر مبارک پہ مجاور کے طور پہ گزارتی تو آپ نے سب سے پہلے جو اپنی گفتگو جو شروع کی ہے وہ حمد باری تعالیٰ سے شروع کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ بنیادی طور پہ فارسی ہے تو کہیں کہیں فارسی میں پڑھ دیا کروں گا ورنہ میں اردو ہی میں تاکہ دوستوں کو سمجھنے میں مشکل نہ آئے آپ کہتے ہیں کہ بے شمار تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے انسان کو ایمان کی دولت عطا فرپائی جس نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح ڈالی جس نے نو علیہ السلام کو طوفان سے نجات دی جس نے ہوا کو اظہار غضب کا حکم دیا تاکہ قوم عاد کو ان کی نافرمانی کی سزا دے جس نے اپنے لطف کا اظہار کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا وہ آگا جس نے صبح کے وقت حضرت لوت کی قوم کو ہلاک اور بالا کر دیا جس کی طرف دشمن نے تیر اندازی کی تو اسے ایک مچھر نے ہلاک کرا دیا یہ نمرود کا واقعہ ہم سب آپ جانتے ہیں کہ ایک مچھر کی وجہ سے نمرود جو ہے وہ مارا گیا تھا. جس نے دشمنوں کو دریا میں کھینچا فرون کا واقعہ قوم فرون وہ, وہ ڈوب گئی تھی اور جس نے سنکھارا سے اونٹنی پیدا کر دی یہ حضرت صالح علیہ السلام کا بھی قصہ واقف ہیں ہم سب اونٹھی جو ہے وہ والا واقعہ ان کا جو ہے جب قادر و قیوم اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو موم کر دیا یہ ہمیں روایات سے پتہ چلتا زیادہ اسرائیلیات سے تعلق رکھتی ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں پتہ چلتا کہ حضرت داؤد السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا تھا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا تو یہ اس حوالے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک اور سرداری عطا کی اور ان کی انگوٹھی کا جنات کو فرما بردار بنا دیا اچھا اب یہ جو انگوٹھی کا جنات کو فرما بردار بنا دیا اس پہ ہم شدید اختلاف رائے رکھتے ہیں اور بڑے ادب کے ساتھ اختلاف رائے رکھتے ہیں یہ اسرائیلیات کے سے روایت جو ہے وہ ہم میں بھی آ گئی ہے اور ہم اس لیے اختلاف رائے رکھتے ہیں کہ یہ نہ صرف یہ کہ ایک نبی کی شان جو ہے وہ اس کے مطابق نہیں ہے اور وہ بھی نبی جو کہ ایک جلیل القدر اور ایسا نبی جو جس کو اللہ تعالی نے چرند پرند اور ہواؤں پہ اور ہر چیز پہ جو ہے وہ بادشاہت اور حکومت اتا کی ہو تو جنات صرف ایک انگوٹھی کی وجہ سے وہ ایک اسرائیلیات میں روایت ہے کہ انگوٹھی کی وجہ سے تھے تو پھر وہ انگوٹھی کسی نے شرارت سے کسی وجہ سے کسی اور نے لے لی تو وہ پھر سلیمان بن کے بیٹھ گیا اور اس طرح سے اس تفر الخرافات ہیں لیکن یہ کسی وجہ سے ہم, ہم میں بھی پتہ نہیں کیوں یہ روایت کہیں سے آ گئی ہے تو ہم اس, روا... اس, روا... اس روایت کا بڑی شدت کے ساتھ لیکن بڑے ادب کے ساتھ جو ہے وہ اختلاف رائے رکھتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن سے کیڑوں کو عطا کیا حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کا لخمہ بنا دیا وہ جو ایک کے سر پر آرا چلوا دیتا ہے اور دوسرے کے سر پر تاج رکھ دیتا ہے یہ ایک نبی جو ہیں وہ گزرے ہیں حضرت ذکریہ علیہ السلام ان کو آرے سے چیٹا گیا تھا یہ بھی بڑا مشہور واقعہ ہے سب جانتے ہیں اور دوسرے کے سر پہ تاج رکھ دیتا ہے یہ اس کی ایک سب سے بڑی مثال جو ہے وہ حضرت دعود علیہ السلام کی ہے حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ جو لشکر تھا غالباً اگر مجھے صحیح یاد ہے تالوط کا تو اس کے اندر آپ نے غليل سے ایک دشمن کو جو ہے وہ پتھر مارا تھا اور وہ مر گیا تھا اور بعد میں پھر آپ جو ہے وہ حالانکہ آپ چرواہے تھے اور آپ جانور چرايا کرتے تھے تمام انبیاء نے تقریبا جو, ہیں وہ ہیں جو ہے وہ جانور چرائے ہيں اور ليكن پھر آپ كو ہو وہ بادشاہ کے جو چاہے کرے عالم کو ایک لمحہ میں بھی ران برباد کر دے اسی کی بادشاہت مسلم ہے کسی کو چونو و چرا کی مجال نہیں وہ ایک کو خزانہ اور نعمت عطا فرماتا ہے تو دوسرے کو رنج اور تکلیف دیتا ہے وہ ایک کو سونے کی دو سو تھیلیاں دے دے دوسرا روٹی کی حسرت میں مر جائے یہ دو سو تھیلیاں دینے سے مطلب یہ ہے کہ بے تحاشہ دولت دیتے کو ضروری نہیں کہ اس کو ہم ظاہری معنوں میں لٹرل مانوں میں لیں گے یہ جی دو تھیلیاں وہ ایک کو تخت پر بسد اعزاز و افتخار بٹھاتا ہے دوسرے کا مو فاقے سے کھلا رکھتا ہے وہ ایک کو سنجاب و سمور کی کھال پہناتا ہے یہ بڑی قیمتی جانوروں کی کھال ہوتی ہے فرق جسے کہتے ہیں اس طرح کی ہوتی ہے اور دوسرے کو برہنہ تنور پر سلاتا ہے وہ ایک کو کم خواب و نخ کے بستر پر آرام کراتا ہے یہ ریشم کی طرح کے کپڑے ہوتے ہیں اور دوسرے کو ذلت کی برفالود خاک دیتا ہے پلک جھپکتے عالم کو درہم برہم کر دیتا ہے کسی کے مجال نہیں کہ دم مارے وہ جو پرندوں کو مچھلی عطا کرتا ہے غلاموں کو دولت اور بادشاہی بخشتا ہے وہ بے باپ کے لڑکا پیدا کرتا ہے بچے کو گہوارہ میں قوت گویائی عطا کرتا ہے یا حضرتی صاحب علیہ السلام کی بات ہے کہ وہ بنا باپ کے پیدا ہوئے اور پھر وہ بچپن ہی میں اپنے گہوارے ہی سے اپنے انہوں نے جو ہے وہ بات کی تھی سو سالہ مردے کو زندگی بخش دیتا ہے یہ اللہ تعالی کے اسے علاوہ کون ہو سکتا ہے یہ سو سالہ مردے کو زندگی بخشنے میں دو واقعات قرآن سے بھی ہمیں ملتے ہیں ایک واقعہ تو ہے کہ جس کے اندر جو صاحب ہیں اب اسرائیلیات میں یہ کہا گیا کہ وہ نبی تھے اور عزیر نام بتایا جاتا ہے واللہ عالم لیکن یہ چونکہ اسرائیلیات سے ہے اس, اس میں کوئی یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں باقاعدہ کوئی نام یا یہ بات کر نبی میری نظر سے کوئی مستند روایت نہیں گزری ہے لیکن یہ ہے کہ وہ ان کے پاس ایک گدھا بھی تھا اور ساتھ میں کھانے پینے کا سامان تھا اور وہ پھر سو گئے تو تقریباً سو سال کے بعد اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کتنی در سوئے تو انہوں نے کہا کہ شاید ایک پہر یا دو پہر ان کا ذرا دیکھو کہ تمہارا گدھا جو ہے اس کی حالت کیا تو گدھا تو بالکل ختم ہو کے اس کی ہڈیوں کا بھی برا حال ہوا ہوا تھا تو اللہ تعالی نے بتایا کہ بھی تم تو سو سال سوئے رہے ہو لیکن پھر دکھایا کہ ساتھ ہی تمہارا کھانا دیکھو کھانا بالکل اسی طرح تو روز تازہ تھا جیسے بلکل ابھی تازہ ہو سو سال میں بھی وہ خراب نہیں ہوا تھا تو پھر اللہ تعالی نے ان کو یہ بھی دکھایا کہ وہ ہڈیوں سے گدھا دوبارہ کیسے بنتا ہے کیسے ہڈیوں پہ گوشت چڑھتا ہے کیسے اس کے اوپر کھال چڑھتی ہے اور پھر کیسے گدھا پر زندہ ہو جاتا ہے پھر اسی طرح اس کی ایک اور مثال کی بھی ہے کہ جو گگار میں گئے اور سوئے رہے تو یہ دو مثالیں تو قرآن سے ہمیں ملتی ہیں جو مٹی کے برتن بنانے والوں کو بادشاہ بنا دیتا ہے اور شیطانوں کو ستاروں سے مارتا ہے یہ ہمارے پاس اس کے در روایت موجود ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی کہ آسمانوں پر شیاتین کا جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ جو ہوئی تھی ظاہری اس کے بعد ممنوع ہو گیا تھا ورنہ یہ شیاتین جو ہے وہ اوپر تک چلے جایا کرتے تھے کافی اوپر تک اب اگر اس کے بعد یہ کہ کوئی جانے کی کوشش کریں تو اللہ تبارک و یہ جو شہاب ثاقب جس کو ہم کہتے ہیں وہ ان کی ان کا استعمال جو ہے وہ فرشتے کرتے ہیں اللہ کے حکم سے اور عزن سے اور پھر شیطان جو شیاتین اوپر آتے ہیں اس میں سے زیادہ تر جو ان کو جلا کر خاک کر دیا جاتا تو یہ وہ حوالہ ہے جو خشک زمین سے گھاس اگاتا ہے اور آسمان کے بغیر ستون کے حفاظت کرتا ہے اس کی سلطنت میں کوئی شریک نہیں اس کے قول و فرمان میں نہ آواز ہے اور نہ آواز کا لہجہ یہ آپ نے بڑی خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد میں گفتگو فرمائی ہے اس کے بعد آپ نے حزم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں آپ کی نعت میں جو الفاظ کہے ہیں وہ کوشش یوں ہیں کہ ہم کے بعد ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں جن کے وجود پر نور سے عالم جو ہے وہ پاک و صاف ہوا دونوں جہاں کے سردار آخری رسول آخر میں پچھلے انبیاء کے لیے باعث فخر بن کر وہ تشریف لائے جو شب معراج میں نو آسمانوں تک تشریف لے گئے اور امبیا اور اولیاء آپ کے نیاز مند ہیں یہ جو نو آسمانوں والی بات ہے تھوڑا سا سمجھ لیں کہ یہ صوفیہ کے ہاں یہ بات اس طریقے سے لی جاتی ہے کہ سات آسمان اور ایک ارچ اور ایک کرسی تو اس طریقے سے وہ نو اس کو بناتے ہیں. آپ کا وجود مبارک عالم کے لیے باعث رحمت ہوا آپ کے لیے ساری زمین مسجد بن گئی اب یہ بھی ہمیں خاص شرف حاصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم جہاں چاہے زمین کے جس حصے پہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہزاروں رحمتیں ہوں آپ اور آپ کی آل پاک پر وہ ذات مبارکہ کہ آپ کے رفیق حضرت ابو بکر اور عمر ورد. آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے ان میں سے ایک غار کے ساتھی تھے ہم آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کے غار کے ساتھی تھے اور دوسرے نیکیوں کے سردار تھے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق حضرت عثمان و علی تھے انہی کی وجہ سے عالم میں ولی ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے تمام جو سلاثل تصوف ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ ولایت جو ہے وہ دربار علی سے حاصل ہوتی ہے اور اس میں اگر کوئی کسی قسم کو ہو تو حضرت احمد سرہندی جن کو مجدد الفسانی کہا جاتا ہے رحمۃ اللہ علیہ اور سلسلہ نقشبندیہ کی بہت بڑی شخصیت اور آپ سے پھر ایک باقاعدہ سلسلہ مجددیہ کے نام سے جو ہے وہ نکلا اور آپ کے مکتوبات میں یہ بات درج ہے کہ جو ولایت ہے وہ جو ہے وہ علی کے گھر کی ہے اور اس میں بڑا تفصیلی ان کا وہ خط ہے کسی وقت انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس پہ ہم وہ خط جو ہے وہ بھی پڑھیں گے اور اس پہ بھی بات کریں گے یہ ان دو میں سے حیا اور بردباری کی کان و خزانہ تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے حیا کے حوالے سے اور دوسرے علم کے شہر کا دروازہ تھے یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ علم کے شہر کا دروازہ کے اس کو کہا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے وہ رسول برحق جو لوگوں میں سب سے بہتر تھے آپ کے چچا حضرت حمزہ اور حضرت عباس تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ و پھر آخر میں کہتے ہیں ہماری طرف سے ہر وقت سینکڑوں درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل اور اصحاب سب پر تو بڑا مختصر لیکن بڑا خوبصورت ناتیہ آپ نے جو ہے وہ اس کے اندر کلام جو ہے یا معاملہ جو ہے اس کو ترتیب دیا اس کے بعد آپ نے فضیلت پہ بات کی دین اور مجتہ دین پہ فکاہا میں ہم آپ سب جانتے ہیں جیسے امام و حنیف رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حمبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے علاوہ بہت سی شخصیات ہیں لیکن یہ چار نام جو ہیں وہ ہمارے ہاں جو ہے وہ بڑے یا قابر میں شمار کیے جاتے ہیں آپ کہتے ہیں وہ امام جنہوں نے اجتہاد کیا ان سب کی روحوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو آمین امام ابو حنیفہ متقی امام تھے اور امت محمدیہ کے چراغ تھے ان کی روح سے اللہ تعالیٰ کا فضل قریب اور ساتھ ہے ان کے شاگردوں کی روحیں خوش رہیں ان کے شاگردوں میں بڑے کچھ نام ہیں ان کا پھر تذکرہ کیا انہوں نے کہتے ہیں ان کے ساتھی امام ابو یوسف منصب قضاء پر فائز ہوئے اور امام محمد سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا امام شافئی اور امام مالک امام زفر امام زفر بھی جو ہے وہ ہنفیہ فکے بہت بڑے امام ہیں بہت کم لوگوں کو پتا ہے ان سب کے ذریعے دین اسلام کو شوقت اور آراستگی عطا ہوئی امام احمد بن حنبل جو حق پرست شخص تھے سب چیزوں میں سب سے سبقت لے گئے ان کی روح جنت الفردوس میں خوش رہے دین کا محل ان کے علم سے آباد رہے اس کے بعد ایک دعا ہے مناجات کی صورت میں اور اس کے بعد پھر باقاعدہ جو ہے وہ علم تصوف کے حوالے سے ان کی چھوٹے چھوٹے دروس شروع ہو جاتے ہیں تو یہ مناجات جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہتے ہیں کہ اے بادشاہ ہمارے جرم سے درگزر فرما ہم گناہ ہیں اور تو بخشنے والا ہے تو بھلائی کرنے والا ہے ہم برائی کرنے والے ہیں ہم نے بے انتہا اور بے شمار جرم کیے ہیں。برسوں, گناہوں اور نافرمانیوں کی قید میں رہے ہیں آخر اپنے کیے پر شرمندہ ہیں ہمیشہ گناہوں نافرمانی میں مقتلا رہے نفس اور شیطان کے ساتھی رہے شب و روز گناہوں میں غرق رہے کرنے کے کاموں رکنے کی باتوں سے لا پروا رہے ہماری کوئی گھڑی گناہ کے ارتکاب کے بغیر نہیں گزری ہم نے صدقہ دل سے فرما برداری نہیں کی تیرے در پر بھاگا ہوا غلام حاضر ہے گناہوں کے باعث اپنی عزت اور عبرو گوائے ہوئے ہے۔ تیری مہربانی سے مغفرت و بخشش کا امیدوار ہے اس لیے کہ خود تو نے فرمایا کہ مایوس مت ہو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ظاہر ہے آواز دینے کی بات ہو رہی ہے تیری مہربانیوں کے سمندر کے کوئی انتہا نہیں تیری رحمت سے نا امید شیطان ہوتا ہے نفس اور شیطان میری میں حائل ہیں تیری رحمت میری سفارش کرنے والی ہے توقع ہے کہ تُو میرے گناہوں سے پاک کر دے گا اس سے پہلے کہ میں قبر میں مٹی ہو جاؤں جس وقت جس میں میری روح قبض ہو دنیا سے با ایمان میرا خاتمہ ہو ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آپ نے یہ مناجات کہی ہیں اس کے بعد پھر زامین تصوف شروع ہوتے ہیں وہ پھر انشاءاللہ ہم اگلی نشست شروع کریں گے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے و صلی خير عل خلقی سیدنا مولانا محمد ولا علیہ وصحب اجمائین و رحمتِ آرمر